صلات و خاتم اللہ انت نائن بھی حدیث نمبر 49, 39. المؤمن و المؤمن. حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے شکایت شریف کی حدیث ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے المنو میر آت المن ایمان والا محمد کا لفظ ہے درمیان میں ہے مرآت مرآت کہتے ہیں آئینے کو آئینہ اس کی جمع آتی ہے مرایا ٹھیک ہے اور مرا بھی آتی ہے ویسے تو میرا آئینہ تو ترجمہ کیا بنا آن حضرت نے ارشاد فرمایا المؤمن و المؤمن مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے, ہے اب اس حدیث کے دو مطلب نکل جائیں گے ایک تو یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح انسان آئینے میں دیکھ کر کہ جس طرح انسان آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے درست کرتا ہے اگر کہیں پر کوئی عیب لگا ہوا ہو تو اس کو دور کرتا ہے تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آئینہ بن جائے کہ ان کے جو عیب ہیں ان کے اندر جو بری باتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے کسی کو گناہ میں ملوث دیکھے تو اس کو گناہ کے بارے میں وعید بتا دے کہ اس گناہ کی یہ وعید ہے اس لیے اس گناہ سے بچتے رہو کسی اور کو اس طرح کا کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو منع کر دے ٹھیک ہے نا جیسے آئینے میں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اپنے آپ سے دور کرتا ہے اسی طرح اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے آئینہ بن کر ان کی اصلاح کر دے ان کو ٹھیک کر دے ان کی برائیوں کو دور کر دے دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو آئینہ بن جانا چاہیے اس طرح آئینے کو جس طرح دیکھ کر اپنی اصلاح کی جاتی ہے تو اس طرح انسان کو خود بن جانا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرے وہ کیسے ہوگا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک بن جائے وہ صالح بن جائے وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے والا بن جائے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنے والا بن جائے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور و طریقے ہیں جو سنتے ہیں ان پر عمل کرنے والا بن جائے اور پوری دنیا کے انسانوں کو تکلیف دینے والا نہ ہو کسی بھی طریقے سے اس طرح بن جائے تو جب اس طرح بن جائے گا تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اس کی طرح ہو جاؤں تو گوے کہ یہ آئینہ بن جائے گا تو اس طرح بن جانا چاہیے تو دو مطلب ہو گئے ایک مطلب کے اعتبار سے یہ کہ خود آئینہ بن جائے دوسروں کے لیے اس طور پر کہ دوسروں کی اصلاح کرے اور دوسرے مطلب کے مطابق کہ خود ہی آئینہ اس طور پر بن جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اصلاح کریں المؤمن میر المؤمن مومن مومن کا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے تو میں اور آپ اپنے گربانوں میں جھانک سکتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں کیا ہم دونوں حدیث کے جو مطالب ہیں دونوں جو پہلو ہیں کیا ہم اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل پیرا ہیں کیا ہم کسی کے لیے آئینہ بن سکتے ہیں کیا ہم کسی کے لیے آئیڈل بن سکتے ہیں کیا ہمیں کوئی دیکھ کر ہمارے مطابق چلے یا یہ کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے یا اتنی ہمارے پاس پاور ہے کہ ہم کسی کو یہ کہہ سکیں کہ تم یہ کام نہ کرو اگر ہم کسی کو کہہ بھی دیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہہ دے تو خود بھی تو ایسا کرتے ہو تو یہ ہیں احادیث کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ٹھیک بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اچھا جی دیکھیے ترکیب کو المنعت المؤمن المؤمن اچھا چلے اس کی ترکیب کریں گے اللہ اکبر کسی سے ترکیب کرواتے ہیں جی آج اس کی رول نمبر چودہ کیا آپ اس کی ترکیب کریں گے جی المؤمن و میر عت ہاں کیا مبتدا ہمیں کیا پتہ آپ پوری ترکیب کریں المؤمنوں کیا ہے پھر کیا ہے الم پھر کیا ہے پوری ترکیب کریں آپ ٹھیک ہے جی آگے چلیں ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہو گیا اب کیا بنے گا ترکیب کیسے ہوگی پوری مبتدا ہو گیا اب مزاف مزاف کیا بنیں گے مبتدا کیا چاہتے ہیں اور کس کس کو یہ ترکیب آتی ہے جس جس کو یہ ترکیب اچھے سے آتی ہے وہ صرف لکھ دے کے جی آتی ہے یا نہیں تو پھر وہ خاموشی رہے اور اور, اور, اور ہاں ٹھیک ہے چلیں بالخصوص رول نمبر چودہ کے لیے اور باقی آپ سب کے لیے ہے یہ. آپ لوگوں کا تحفہ گفٹ انعام مبتدا ہے میرے آ تو مذاف ہے مضاف الہ ہے مضاف مضاف الح مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہو گیا جی چلیے ماشاءاللہ حدیث نمبر چالیس ہے وَالْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ يَكُفْ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوتُ مِنْ وَرَائِهِ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کیونکہ اسی حدیث کا حصہ ہے تو حضرت ابو حرا کی ہی روایت تو پورا پوری حدیث ہے چونکہ اس کو یہاں پر دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے تو مینو وہی مسلمان اح اح الن اور احو ان تمام الفاظ کے معنی ہوتے ہیں بھائی دوست پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اخوان آتی ہے اور اس کی جمع اخوتن اور بھی کئی سارے اوزان پر آتی ہیں ٹھیک ہے اخبان بھی جمع آتی ہے تو اخوتن عام طور پر جمع زیادہ استعمال ہوتی ہے اچھا الم امن پھر مسلمان کف یا کف نسر یا انصر اسے اس کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے ٹھیک ہے روکنا زیا ذرا بزرے سے اس کا معنی ہوتے ہیں ویسے نقصان کرنے کے زیع زیع اس کا معنی جو کا مصدر ہوگا تو اس کے معنی نقصان کے بھی ہیں اور افزا جائیداد کو بھی کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں کیا از ٹھیک یا ہو تو, تو سے اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا ٹھیک ہے کہتے ہیں آپ کو ہے تو پسے پردہ پیچھے کی حالت میں جی اب ہم ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا ربو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن اخو المؤمن مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یا کفان ہو بھائی آتا روکتا ہے اس سے اس کے نقصان کو مِن ہی اور حفاظت کرتا ہے میں اس کے پیچھے ठीक ठीक المؤمن اخل مؤمن، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یہ آسان ہے یا کفان ہو روکتا ہے اس سے زئی آتا ہو اس کے نقصان کو مطلب اگر اگر کوئی اس کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو نقصان سے بچ جاتا ہے یا کہیں اس کو اندیشہ ہو کہ فلاں آدمی کو اس بات سے نقصان ہوگا تو ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہو تو یقوفان ہو روکتا ہے اس سے یعنی مسلمان دوسرے مسلمان سے جس کو ضعی آتا ہو اس کے نقصان کو یقو تمہیں اور اگر اس کا مسلمان بھائی کہیں چلا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا سامان پڑا ہوا ہے یا اس کے بیوی بی بچے ہیں ظاہر ہے اس کا تو اس کی حفاظت کرتا ہے ان کا محافظ بنتا ہے ان کی خیر خبر پوچھتا ہے یہو تو حفاظت کرتا ہے میں اس کے پیچھے تو اس کے پیچھے کا مطلب کیا ہے پسے پردہ اس کی اس کی حبوبت کی حالت میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے اس کی مال اور اہل کی گھر والوں کی بیوی بی بی بچوں کی اور اس کے باقی کی جائیداد وغیرہ کی ٹھیک ہے جی تو المن اخ المن یقوف عن حاطہ یحو تم آئی تو حدیث کا مطلب بھی ساتھ ساتھ ہی سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسرے کو نقصان ہو یا کہ کہیں پر ایسا کوئی کام ہو رہا ہو کہ جس سے سمجھ میں آتا ہو کہ اس سے فلاں مسلمان کو تکلیف ہوگی تو اس کو مطلع کر دینا کہ بھائی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو ایسا کوئی بھی کام کرنا جس سے پڑوسی کو محلے والے کو ساتھ میں کام کرنے والوں کو کسی بھی فیلڈ والوں کو اپنی فیلڈ والوں کو کسی کو بھی نقصان ہوتا ہو تو ایسا کام نہ کرنا یہ کس کا کام ہے مسلمان کا تو لہذا اس کے مخالف میں کیا سمجھ میں آئے گا کہ جو ایسا کام کرتا ہو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو وغیرہ وغیرہ تو پھر وہ, ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے صحیح وہ یحو تمہیں تو اس کے پیچھے کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے اس کی مسلمان بھائی کی اگر مسلمان بھائی کہیں چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے جی ترکیب کو دیکھ لیجیے یہاں ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے کیا پہلے سے کہیں پریشان نہ ہو کہ اب اتنی لمبی ترکیب پوچھ لی تو کہاں جائیں گے ٹھیک جی. وہ حرف فی ہے چونکہ پہلے والی حدیث معتوف علیہ ہے حدیث کا ٹکڑا ہے وہ کون سا والا یہ المؤمن المؤمن اور آگے والمن ٹھیک المؤمن مبتدا اخو مضاف المؤمن المن مضافل مضاف مزافل مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں ہو کر المن و مبتدا اخو مضاف المن مضافل مضاف مضافل مل کر خبر اول ٹھیک یقوف عان ہو پورا جملہ معطوف عالے وہ حرف عاطف یحو تمہیں معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ثانی مبتدہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی تفصیل میں آ جاتے ہیں یا کف و فیل اس میں ضمیر فائل ہوا ضمیر جو ہے ٹھیک ہے راج بسوے المؤمن یعنی اس میں ضمیر ہے جو راج ہو رہی ہے المؤمن کی طرف انجار ہو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یا کف و فیل کے وی حتہ مضاف و ضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مفول بھی یکف و فیل اپنے فائل مفول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتو فالے اور حرف عاطف یحو تو فیل اس میں ضمیر فعل راجے بسو المؤمن من جار ورا مضاف و ضمیر مظافل مضاف مضافل مل کر مجرور یار مجرور مل کر متعلق یہو تو فیل کے یا تو فین اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر سانی مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر اسمیہ خبریہ آگے ترکیب سمجھ پھر سے دیکھ لیں المکم اخو مضاف المکمن مضافل مضاف مضافل مل کر خبر اول یا جا کف و فعل عن متعلق جار مجرور مل کر متعلق فعل کے ذہی آتا ہو مزاحم مضافل مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریاں ہو کر ماتوف عالے اور فیفا یحو تو فیل اس میں ضمیر فائل من جار ورا مذاق مرا اہ مزاحم مزا مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق یحو و پھیل کے یحو و فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتوف ماتوف اور ماتوف عالے مل کر خبر سانی مبتدا کے لیے مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی ترکیب سمجھ میں آئیے آپ سب کو اور آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی واقعہ چلیے جی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ